اے محبوب آپ فرمائیے یا عبادت آمن تقور اب اے میرے وہ بندوں کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہو ربکم اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اے لوگوں اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو لینا آشن فی ہاد ہی دنیا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی اس کے لیے آخرت میں اور دنیا میں بھلائی ہے اے پروردگار بردیگار تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کسی مقام پر اگر نوکری کرتے ہوئے حرام کام میں ملوث ہیں اللہ کی زمین بہت وسیع ہے روزی دینے والا رب العالمین ہے ٹھکرا دیجئے حرام روزی کو وہ ارد اللہ واسطن اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے پھر دین پر چلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرنے والے کامیاب ہیں ان نما یو وف سوب رونا غیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب ان کا اجر بلا حساب و کتاب عطا کیا جائے گا حدیث پاک میں فرمایا کل بروز قیامت لوگوں کے لیے میزان عمل قائم کیا جائے گا ان کے اعمال تو لے جائیں گے لیکن جن لوگوں نے صبر کیا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے کل اے محبوب آ فرمائی انی عمر تو بے شک مجھے حکم دیا گیا ان کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں مغل صدید اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کروں وہ امید اور مجھے حکم دیا گیا لکون اول مسلمین میں سب سے پہلے جھکنے والا بنا رہوں یعنی ہر معاملے میں نیکی میں آگے رہنے والا بنوں نبی تو معصوم ہے ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے لازمی ہیں کل اے محبوب آپ فرمائیے و ان آسعی تو غور کریں اے محبوب آپ فرمائیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں عذاب یوم عظیم تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے نبی گنا کر ہی نہیں سکتے مگر ہماری تعلیم ہے افسوس ہمیں گنا کرتے ہوئے عذاب کا ڈر نہیں لگتا قل اللہ مخلصا سلو دینی ار محبوب آپ فرمائیے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے اپنا دین صرف اللہ کے لیے خالص کیا فا ما شئتم من مندو نہیں تمہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرنی ہے کر لو جو کرنا ہے کر لو آخر موت ہے اور تم اپنے برے انجام کو دیکھو گے قل اے محبوب آپ فرمائیے ان الخاسرین الذین نل لدین خاصی بے شک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ آخلیم اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش نہ کی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہ کی اس نے یوم القیامتی قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کیا اللہ سن لو لال خس یہی سب سے بڑا نقصان ہے دنیا میں نقصان ہو جائے تو دنیا عارضی ہے اگر گناہوں کی وجہ سے آخرت تباہ ہو گئی تو ہمیشہ کی تباہی ہے لہم من فوتیم یہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے اوپر سے بھی گولا من النار آگ کے سائے ہوں گے وہ من اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائے ہوں گے چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈراؤ نہیں قرآن کیا فرماتا ہے غالبہ یو خوف اللہ بھی عباد یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ اور سمجھ جاؤ یا عبادی فتقون اے میرے بندوں صرف مجھ ہی سے ڈرو اور گناہ کرتے ہوئے خوف کرو کہ جب میرا غزب آئے گا تو تمہارا کیا ہوگا وہ لوگ جو بچے اطوتا شیطان کے وار سے بچے بتوں کی گندگی سے بچے اے یا ان بتوں کی عبادت سے وہ بچے وہ انا بو الا اور وہ اللہ کی طرف رجول لائے لہم البش ان کے لیے خوشخبری ہے فبر شیر میرے بندوں کو اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجئے کون سے بندوں کو اے قرآن سننے والوں قرآن کن لوگوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والوں کو نہیں اللہ دین القول جو نصیحت کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں فیت تب پھر اچھی طرح اس کی پیروی کرتے ہیں نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں الا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی وہ الا اکا ہم اور یہی لوگ اقل مند ہیں اے پروردگار تو ہمیں اقل مند بنا دے ہدایت یافتہ بنا دے قرآن کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس آیتِ کریمہ کا شان نزول استنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی دوستی حضرت عثمان حضرت عبدالرحمان بن عوف حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید ان تمام صحابۂ کرام سے آپ کی دوستی تھی اور یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو صدیقی اکبر کے گھر پر یہ حاضر ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور ان لوگوں نے سوالات کیے صدیق اکبر نے ایمان اور توحید اور اسلام اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کیا تو یہ تمام مسلمان صاحب کرام جو اس وقت کافر تھے صدیق اکبر کی دعوت سن کر فوراً ایمان لے آئے فرما یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں افامن حق علیہ کلیم العذاب کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا عذاب کا کلمہ اس پر ثابت ہو چکا افانتا تم نقید من فنار کیا تم اب اسے نصیحت کر کے جہنم سے بچا سکتے ہو اپناد یہ ہے کہ جو ازلی بدبخت ہے جس کا ایمان ایسا ضائع ہوا کہ اللہ اس سے ناراض ہے اسے نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے اوپر کمرے ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں من فوقها غرف مبنيه ان پر بالا خانے بنے یعنی جنت کے منازل رفيع جن کے اوپر اور بلند منازل ہیں تجري من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں روا دوا ہوں گی وعد اللہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے لا يخلف اللہ المیعاد اللہ رب العالمين وعدہ خلافی نہیں فرماتا علم طرح کیا تم نے دیکھا ان اللہ انزل من السمائی ما انت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا پھر یہ پانی زمین میں چلا گیا اور پھر اوچھے اوچھے پہاڑوں سے اب سوچیں پانی تو نیچے ہے لیکن اونچے اونچے پہاڑوں سے چشمے بہ رہے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ فصلہ کہو ینابیع ینابیع کے معنی چشمے فصلہ کہو ینابیع بس اللہ تعالی نے چشموں کو بہا دیا فل ارض زمین میں ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی نے مختلف رنگ کی کھیتی کو پیدا کیا۔ پودوں کو پیدا کیا پھولوں کو پیدا کیا یہی جو پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں فتع مسفرن پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد اور پیلی پڑ جاتی ہے ثم یا جلتا پھر اللہ تعالی اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالی چاہے تو تمہارے بیجوں کو ضائع کر دے اور چاہے تو تمہاری فصلیں جو اگیوی ہوئی تیار ہیں انہیں بھی خراب کر دے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تم اس کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں کرتے ان بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے